نور اللہ ہمارے پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پردود کی بڑی برکتیں ہیں کہ آکۂ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان علی شان کا یہ مضمون ہے کہ تم میں سے قیامت کے دین میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس سے دنیا میں کثرت سے درود پڑے ہوں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و ولی و وبارک وسلم سورہ محمد چھبیس سپارے میں اس کی آیت نمبر 33 آج ہمارے آج ہمارا عنوان ہے اے ایمان والوں سلسلے میں یا الذین منو اتی اللہ و اتی اور رسولہ ولا تم تلو لرجمائے کنزول ایمان اے ایمان والوں اللہ کا حکم مانو اور رسول کا مانو اور رسول کا حکم مانو, مانو اور اپنے عمل باطل نہ کرو ان شاء اللہ از وجل آج کے سسلے میں ہم قرآن پاک سور محمد کی آیتمبر تینتیس کے جو ابھی بیان ہوئی اور اس کا جو ترجمہ کرزلیمان بیان کیا گیا اس پر ان شاء اللہ بیان سنیں گے کل اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے متعلق بیان ہوا ذکر اللہ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے بیان ہوا اب آج اللہ حز وجل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی اتاد پر بیان کیا جائے گا کہ اطاعت کرو رسول کی اللہ اللہ کی اس کے پیارے حبیب کی اطاعت کرو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ غلام کی جو کامیابی ہوتی ہے نا وہ اپنے مالک کی اطاعت و فرما برداری میں ہوتی ہے ہر مالک اپنے غلام کو اسی وجہ نوازتا ہے جب غلام اس کا متی و فرما بردار ہوتا ہے اب ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سے مطالبہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو قرآن کریم متعدد بار دعوت اطاعت دیتا ہے کئی مقامات پر اللہ کی اطاعت اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میکن مفسرین نے بڑے پیارے یہ مدنی پھول دیا کہ کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنی اطاعت کا حکم نہیں دیا اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے پیارے حضیث صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کا حکم بھی ضرور عطا فرمایا ہے اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ تمام احکام جو شریعت کے احکام ہمیں جو ملے وہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں عطا ہوئے اور ان پر عمل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں نصیب ہوتا ہے کہ ان سے صحابۂ کرام علی امر نے پھر سیکھا پھر سرکار صلی اللہ علّہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبۂ کرام علیہ عمر ادوان کے متعلق بڑے پیارے مدنی پھول و بڑے پیارے اشداطا فرمائے کہ ہدایت کے حوالے سے ان کی اطاعت کے حوالے سے صحابۂ کرام کے متعلق ہمیں کیا ذہن رکھنا چاہیے اس کے حوالے سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اپنے ارشادات عطا فارما اور ویسے صحابہ کرام علیہ مردوان کے فضائل ان کی خصوصیات قرآن میں بھی بیان کی گئی ہیں اگر یہاں پر چونکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم کی اطاعت کا آج بیان ہے تو اس لیے اس موضوع کو لے کر ہم چلیں گے تو جب تک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم کی اطاعت نہ ہوگی اللہ کی اطاعت ممکن نہیں اس لیے وہی اللہی ایک موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہی اللہ کی اطاعت قرار دیتی ہے سورہ نساء میں بومئی بومئی یوتی ار رسولہ فقط اطا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے یقیناً اللہ ہی کی اطاعت کی ابھی جو ہم نے آیت کریمہ سنی تھی کہ اطاعت کرو اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور سوریہ کے اندر ابھی ہم سن رہے ہیں کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ ہی کی اطاعت کی اسی طرح ہم آگے بڑھے تو دین و دنیا میں کامیابی کا واحد اور یقینی ذریعہ اللہ اور رسول کی اطاعتی ہے سورہ نور میں بھی ارشاد ہوا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے اللہ سے اور بچتا رہتا ہے اس کی نافرمانی سے تو یہی لوگ کامیاب ہیں اب اس ارشاد باری تعالیٰ کی وضاحت کرتے ہوئے صاحب قرآن رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہ فرمائے جو شخص فرائض میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ سنتوں میں اس کے رسول کی پیروی کرتا اور ماضی میں جو غلطیاں کر چکا ہے ان کی وجہ سے وہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اور آنے والی زندگی میں تقوا اختیار کرتا ہے یہی لوگ کامیاب ہیں اور کامیاب وہ ہے جسے جہنم کی آگ سے آزادی نصیب ہو گئی اور جنت میں داخل کر دیا گیا سورہ احزاب کے اندر یہ مضبوط موجود ہے رسول فکٹ فاضا فوزن جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہی بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے عمران میں بھی ہے تو اطی اللہ و رسول اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی طاقت برحم کیا جائے تو ہم اس مضمون کو جو آج بیان کیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور فمبرداری میں اور وہ طریقہ کار جو ہمیں قرآن اور حدیث کے ذریعے ملا ہم اس کی سب آج ہم اپنے آپ پر غور کر رہے ہیں کہ ہم نے آج اس مضمون کے مطابق اپنی زندگی کو کس قدر ڈھالا ہے اور بھی قرآن پاک کے اندر اطاعت کا بیان کیا گیا ہے دیکھیے ہمارے یہاں ایک ادارہ ہے فوج کا ادارہ جو ایک ڈسپلینری حوالے سے بڑا ہی نظم و ضبط کے حوالے سے بہت ہی مانا اور اس کو مطلب کے سمجھا جاتا ہے اس کی اگر ہم بیس کو دیکھیں تو اس میں جو سب سے بنیادی چیزیں نا وہ ہے جو بات کہہ دی گئی اس کو مان لینا ہے جس کو ہم یسر کہتے ہیں جب تک یہ اطاعت اور بات ماننے کا ایک وہ جذبہ ہے یہ اسپیشلی جو افواج ہوتی ہیں اس کے اندر کیونکہ ان کا کام ہی اتنا مطلب کہ وہ حیرت انگیز ہوتا ہے اور جو ان کو آڈر کیے جاتے ہیں تو ہر حکوم کی معرفت اور ہر حکوم کی بیس تمام تر سپاہیوں کو تمام تر کام کرنے والوں کو پتا ہو یہ لازمی نہیں ہے اب جن کو پتہ ہے انہوں نے کہہ دیا یہ کیجئے تو وہ کرنے ان کو سکھایا یہ گیا کہ تم نے بات ماننی ہے پھر بات ماننے سے ان کو شرینا صرف ان کو ترقی ملتی ہے ان کو انعام بھی ملتے ہیں اکرام بھی ملتے ہیں بیجز وغیرہ اور سیلریز بڑھ جاتی ہیں اور بہت ساری مطلب کے مراحتیں وغیرہ بھی ملتی ہیں تو اطاعت جو ہے نا یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے ماننا یہی وہ اطاعت کا جذبہ تھا جو میں پچھلے ایک بیان میں بیان کر چکا جب شراب کا ہم نے بیان کیا کہ اطاعت اور فرما برداری کی کا وصف ایسا صحابہ کرام علی اردوان کو بلا دیا گیا تھا کہ شراب کا جب حکم نازل ہوا حرام ہونے کا تو خوشی خوشی شراب چھوڑ دی گئی اور مطلب بلکہ خوشی کے مارے آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اپنے آپ کو سدے میں اللہ تعالیٰ کی بالکاہ میں شکرانہ ادا مطلب شکر کے سدے کیے گئے تو یہ اتاد کا جذبہ تھا یوں بھی صحابہ کرم کی اگر پوری سیرت کو ہم دیکھیں ایک کہاں سے ان کی زندگی چلی اور آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ کلمے کے ساتھ ساتھ نماز نماز کے بعد یہ عبادت یہ عبادت یہ عبادت یہ وہ عبادت عبادتوں کا سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا تدریج احکام نازل ہوتے گئے ان کے اندر اطاعت کا قبولیت کا ایک جذبہ بڑھتا چلا گیا اور ہمارے سامنے صحابہ کرام علیہ ردوان کی سیرت یہ ہدایت ہدایت کے لیے کافی ہے کہ ان میں سے ایک کسی ایک کی بھی پہری وکل ہدایت پا جاؤ گے تو اطاعت کا جذبہ یہی چیز پھر بعد میں ہمارے بزرگوں کو بھی نصیب ہوئی کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے منع کیا اسے روکے جو کرنے کا کا اسے کر. رمضان مبارک میں اس کا بڑا ہی درس ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا ہم نے روزہ رکھا ایک بہت بڑی تعداد جو نماز نہیں پڑھتی مگر رمضان کے روزہ رکھ لیتی ہے نماز نہ پڑھنا یہ ہے ناجائز اور حرام ہے پڑھنی چاہیے لیکن یہی رمضان نمازی بھی بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ میں نماز پابندی کے ساتھ پرنے اور اس پر فرمائے اگر میں روزے کی بات کر رہا ہوں اطاعت اور فرما برداری کی بات کر رہا ہوں تو اطاط اور فرما برداری دیکھے یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں روزے کا حکم دیا ہم نے روزہ رکھا اب روزہ کیا ہے روزہ اینی چیزوں سے رکنے کا نام ہے دوپہر تین بجے چار بجے ہم تھکے ہارے گھر پر آئے پانی کا گلاس ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے ہم نہیں پی رہے کیوں نہیں پی رہے اللہ نے منع کیا ہے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وال منع کیا اب اس ایک عمل پر جو آپ آج چوبیسویں شب ہے رمضان و مبارک تیئیس سے چلے گئے جو تیئیس دن تک مسلسل جو ہم مشق کر رہے ہیں جو ہم پریکٹس کر رہے ہیں ہم اسی پر غور کریں کہ ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اطاعت و فرما بادری کرنے کا جذبہ کیا آپ کے اندر وہ چیز موجود ہے ہمارے اندر وہ چیز موجود ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں بھی تو پانی نہیں پی رہے بلکہ پانی تو بڑی دور کی بات ہے ہم وز کے لیے کلی کرتے ہیں اور کلی کرتے ہوئے ہمارے حلق کے اندر سے پانی روک لیتے ہم تھوکتے رہتے ہیں کہ کہیں پانی کا کوئی قطرہ میرے حلق کے اندر نہ چلا جائے کوئی نہیں دیکھ رہا پانی کا قطرہ اگر آپ کلی کرتے ہوئے پانی کا ایک دو دوٹکے اندر مار دیں تو کون دیکھے گا لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالی نے منا کیا میرا روزہ ٹوٹ جائے گا میرا روزہ ختم ہو جائے گا میں گناگار ہو جاؤں گا یہ ڈر یہ خوف یہ اطاعت یہ فرما بدلے کا جذبہ ہمیں روزہ دے رہا ہے لال رقوم پر تاکہ تمہیں تخوا نصیب ہو یہ روزے کے اندر بڑی برکت ہے پھر یہی چیز ہمیں آگے کی طرف سکھا رہی ہے کہ جب تم اللہ تعالی کے حکم پر وہ چیزیں جو اللہ رمض روزے کے علاوہ تمہارے لیے حلال ہیں مگر تم رمضان کے روزے رکھ کر ان حلال چیزوں کو اللہ کے حکم پر ترک کر دیتے ہو تو وہ امور جو تمہیں تمہارے رب نے ناجائز کرا دیے تم پر حرام کر دیے منع کر دیا اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ان کے ان معاملات میں کیوں پڑتے ہو یہ کتنا بڑا طرز ہے تو رمضان ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت سکھاتا ہے اب جو میں نے چند آیت کریمہ سورہ نساء کے حوالے سے سورہ نور کے حوالے سے سورہ عال عمران کے حوالے سے سورہ احزاب کے حوالے سے جو چند آیت کریمہ بیان کی اور ان کے جو مفاہم ہم نے سمجھنے کوشش کی تو اب یہ کہ اطاعت و فرما بدداری کامیابی و کامرانی عزت اور آبرو باوقار با روف زندگی اور دشمن و غلبہ کا ذریعہ اطاعت شیار لوگوں ہی پر اللہ رحم فرماتا ہے کہ یہ سب ان چیزوں کے ذریعے ہیں. انہیں ہر قسم کے مسائب و عالام سے نجات نصیب ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاد کرتے ہیں ماہ اختلافات قومی انتشار ختم ہو جاتا ہے سکون زندگی میسر آتی ہے نیز آخرت میں وہ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیے جاتے ہیں جنت کے اختار قرار پاتے ہیں بس اہل ایمان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی سلام کو مفتی اور فرما بردار رہنا چاہیے اگر ہم اللہ تعالی کی اطاعت اور پیارے حبی فرما برداری کریں آپ کو میں یقین دلاتا ہوں میرے چینل کے ناظرین آج جو ہمارے ساتھ جو ساری دنیا کے اندر جو ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے اور جو ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے مسلمان جو ساری دنیا کے اندر پیستا چلا جا رہا ہے وہ گویا کہ اپنے رب عزب کے وعدے کو بھول چکا اس کے رب نے جو اس کی مدد کرنے اور اس کو کامیابی دینے کے مطالعے جو قرآن پاک میں ارشادات عطا کیے ہیں اس پر اگر ہم غور کریں تو اس کی بنیاد اطاعت اطاعت ہم نے اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبی کے فرما برداری کتنے کی ہم رب کریم کی اور اس کے پیارے حبی کے فرما برداری پر آ جائیں آپ کو دنیا میں سرخرو ہونے کا اور ایک بار پھر مسلمان غالب آ جائے اس کا مدنی پھول قرآن مدنی پھول بیان کر رہا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو زندگی گزارنے چاہے اس کا تجارت سے اس کا تعلق ہو زراعت سے اس کا تعلق ہو امور خانہ داری سے اس کا تعلق ہو دوست احباب سے اس کا تعلق ہو عبادات معاملات اخلاقیات عقائد ان تمام چیزوں میں جو اسلام کی بنیادی تعلیم ہیں جو اسلام نے ہمیں جس پر عمل کرنے کا ارشاد فرمایا اگر ہم اپنی زندگی کو اس پر لے آتے ہیں اور اسلام کے اصولوں کو کسی صورت میں بھی ہم بالائے طاق نہیں ڈالتے کمپرومائز نہیں کر لیتے وہ ایسا کمپرومائز جس کے اللہ تعالیٰ نے اس کے پیارے حبیب نے اجازت نہیں دی اپنی منطق نہیں چلائیں گے اپنا ایک نظام زندگی نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے ہم قرآن کے دیے ہوئے نظام زندگی قرآن کا دیا ہوا سارا نظام اس کو لے کر اگر چلیں ہماری زندگی کے تمام شعبوں میں قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے حدیث ہماری رہنمائی کر رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات موجود ہیں اس کے پیارے حبیب کے ارشادات موجود ہیں صحابہ کرام علیہم الردوان کی حیات مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہے ہمارے آئم مجین کے جزیات اور کلیات اور انہوں جو ان تمام معاملات کو جو واضح کر کے بیان کیا وہ موجود ہیں شارحین کی شروحات ہمارے آگے موجود ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے جو حدیث ہمیں دی وہ دیکھیں اس طرح ہمارے آئم مشتحدین ہیں امام اعظم ہیں امام شافئی ہیں امام مالک ہیں امام احمد بن امل ہیں رحیم اللہ تعالیٰ ان سب کی سیرت اور ان سب کے بتائے و اصول جو قرآن اور حدیث انہوں نے نکالے اور ہم تک پہنچائے کتابیں بھری پری ہیں کابرین کی کتابیں بھری پڑی ہیں ان تمام چیزوں پر اگر ہم غور کریں اور اسلامی طریقے کار کے مطابق اپنی تمام تر زندگی کے معاملات گھر میں داخل ہونے سے گھر سے نکلنے تک اور ڈبل بارہ گھنٹے چوبیس گھنٹے کے اندر اپنے تین سو پینسٹھ دن کے اندر آپ جو کچھ کرتے ہیں ان سب کام کو ان سب اقوال کو ان سب افعال کو ایک بار ہمت کر کے اللہ تعالیٰ کو بھروسہ کر کے آ جائیے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب کی اطاعت کے نیچے مکمل آ جائیے جس کو ہم نے بیان کیا تھا اے ایمان والو اسلام مکمل داخل ہو جاؤ اس آیت کریمہ کے تحت میں یہ بیان کر چکا ہوں مگر یہاں بھی اللہ تعالی نے یا من اتی اللہ و اتیو رسول کہہ کر ہمیں فرما دیا ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو بات ماننے کے لیے ہمیں فرمایا جا رہا ہے فرما برداری کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور وہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہم نے کرنا ہے ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اتنے راستے عطا فرمایا قرآن پاک سے تو پہرا فص ذکر ان کنتم لا تعلمون فس تو پوچھو آہل ذکر ان والوں سے ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے علماء کہاں نہیں آپ کو تو شرع رہنمائی کے لیے سوال مدری چینل پر دیا جاتا ہے اٹھائیے فون نہیں ملے بعد میں ٹرائی کیجئے نہیں ملے بعد میں ٹرائی کیجیے مصروفیت ہوتی ہے فون بیزی بھی ہوتا ہے دار و فہل سنت ہے وہاں جائیے وہاں پر رابطہ کیجئے اور علماء اہل سنت دنیا بھر میں ہیں آشقوں کی کمی نہیں ہے رابطہ کیجئے اور ان سے اپنی زندگی کے تمام معاملات پر آپ ان سے رہنمائی لیجئے وہ انشاءاللہ شاء قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کریں گے جو چیز قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہے اسے ختم کر دیجیے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے اس کے مطابق سے دیکھی جا لباس میں غزہ میں تربیت میں ہر چیز میں میٹھے اسٹائم بھائیو ہمارے رہنمائی ہے خدا رہا اب تو رمضان مبارک بھی جا رہا ہے اب یہ جو کیفیات ہے ہمارے دین کی باتیں سننے اور سمجھنے کی آپ بتائیے کیا رمضان اور مبارک رسط ہونے کے بعد کہ اس طرح بیٹھ کر آپ مدنی چینل پر کیا ان, ان اوقات کار کے اندر اور اس دل جمی اور یکسوئی اور ایک اچھی کیفیت کے اندر کیا ہم دیکھنے میں کم کا حق کامیاب ہوتے ہیں آپ کے سامنے رمضان کے علاوہ کیا ہماری زندگی کا معمول کیا ہوتا ہے سوچ سوچ کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے چاند رات جیسے ہی ہوتی ہے شیطان آزاد ہوتا ہے اور خوب عجیب ماحول ہوتا ہے تو آئیے اپنی کامیابی اپنی کامرانی اپنی عزت اپنی آبرو اپنے وقار کو ہم دوبارہ پانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کی طرف آ جائے آگے اے ایمان والو اللہ رسول کی اطاعت اور فرما باداری پر ثابت قدم رہو اور, اور شاید فرمایا ولا تب تلوال اپنے اعمال ضائع مت کرو کسی حال میں بھی اپنے امال کو ضائع اور برباد نہ ہونے دو اعمال صالح کے غیر مؤثر و باطل ہونے کی تین صورتیں ہیں اب وہ انشاءاللہ میں تین صورتیں آپ کو یہاں بیان کروں گا ایک یہ کہ مومن معاذ اللہ مرتد ہو جائے تو حالت ایمان میں سے ایمان میں اس نے جو نیکیاں کی تھیں وہ سب ضائع اور برباد ہو جائیں گی کہ عمل صالح کا نتیجہ اور اثر ایمان سے متعلق ہے کہ بغیر ایمان کے کوئی نیک کام نہ تو مقبول ہے اور نہ اس پر کوئی عجو اواب ہے یہ جو اعمال معطل نہ کرو اس کے متعلق جو اب مفسرین نے جو لکھا ہے میں انشاءاللہ تبارک و تبارک اس پر آپ کو مدنی فل ارض کروں گا تو پہلا جو عمل ضائع کرنے والا ہے باطل کرنے والا ہے وہ ہے مرتت ہو جان اب مرتد کسے کہتے ہیں یہ اس کے لیے میں ایک کتاب لے کر آیا ہوں اپنے ساتھ کفریہ کلیم مخت المدینہ کے متبوع کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ اس امت پر امیر اللہ سنت کا احسان ہے کہ آپ نے یہ کتاب ہمیں عطا کی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں اپنے معلومات اور جو میری جو نالج ہے اس کے مطابق ارض کر رہا ہوں کہ کلیمات کلمات ایمان کے تحفظ کے لیے اتنی زخیم اتنی اتھینٹیکیٹ کتاب اتنی آسان کتاب اور اتنی جامع کتاب دنیا کی شاید کسی زبان میں بھی یکجا نہیں ہے ناٹ اونلی اردو صرف اردو کی بات نہیں کر رہا نہیں ہے میری جو ناقص معلومات ہے اس کے مطابق اگر کسی اور زبان میں ہو تو میری معلومات میں اضافہ کر دیجیے گا اردو میں تو ایسی کوئی کتاب اتنی جامع کتاب نہیں ہے کتابیں وہ تھے عربی کے اندر مگر ان تمام کتابوں سے مفتاب کو نکال کر جن کو فتویٰ ہے وہ موجودہ جو اس وجہ حالات اور سینری اس کو بھی سامنے رکھ کر جو فتوے لکھے گئے اور جو احکامات لکھے گئے اور اس کے لیے بھی جو شرع رہنمائی لی گئی اور پاک و ہیند کے ایک عقابیر اور ایک منجے علماء نے جو اس کو پڑھا اور اس کو سمجھا اور اس کے, اس کے اوپر جو اپنی تقریصات لکھی یہ اپنی نوعیت کی ایک اہم ترین کتاب ہے اسے ہر مسلمان کو دنیا میں پڑھنا چاہیے اگر اردو پراپر سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو سمجھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے اس کتاب کے صفحہ نمبر 46 پر مرتد کی تعریف لکھی ہے یہاں جو بھی میں نے بیان کیا کہ اگر مومن مرتد ہو جائے تو حالت ایمان میں سے اس نے جو نہیں کیا کی تھی وہ سب ضائع اور برباد ہو جائیں گی اب مرتد کسے کہتے ہیں یہ سنیے سوال اس میں کوشچن آنسر کے مطابق یہ کتاب آآ آآ بنائی گئی ہے مرتد کسے کہتے ہیں مرتد وہ شخص ہے کہ اسلام کے بعد کسی ایسے امر کا انکار کرے جو ضروریات دین سے ہو یعنی زبان سے کلیمہ کفر بکے جس میں تعویر صفی کی گنجائش نہ ہو یوں ہی بعض افعال یعنی کام بھی ایسے ہیں جن سے کافر ہو جاتا ہے مثلاً بدھ کو سجدہ کرنا مصحف شریف یعنی قرآن پاک کو نجاست کی جگہ پھینک دینا تو یہ مرتد کسے کہتے ہیں اس کی تعریف میں نے بھی یہاں بیان کی تو اس میں بہت سی تاریخ لکھی ہوئی ہیں مرتد کی تاریخ کیونکہ جس طرح ایک غیر مسلم ایک غیر مسلم کسی بھی وجہ سے ایمان لے آتا ہے اس کی سمجھ میں اسلام کی دعوت آ جاتی ہے وہ مسلمان کا کردار آ جاتا ہے اللہ کی اس کو جب رحمت پڑ گئی وہ مسلمان ہو جاتا ہے جس طرح ایک غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اسی طرح کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے کوئی سقول ایسا فیڈ ہو جاتا ہے جس سے مومین دار اسلام سے خالی ہو جاتا ہے اور یہ قرآن سے ثابت ہے یہ سب چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں اس کی ابتدائی صفحات کے اندر سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور ایک بات جو دماغ میں آتی ہے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے ایمان لانے کے بعد یہ مسلمان آ رہے یہ ہو سکتا ہے ہوا کاتی پہ وہی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر وہی لکھا کر لکھ لکھتا تھا وہ مرتد ہو گیا دائر اسلام سے خارج ہو گیا زمینوں سے قبول نہیں کیا ایسی قید زمینوں سے قبول نہیں کیا مرنے کے بعد ایسی کئی ہو وہ مختار ثقفی جس نے یزیدی یزیدیوں سے تن تن کر بدلا لیا اور آخر کار یہ ہوا کہ وہ خود اعلان نبوت کر بیٹھا اور مرتد ہو گیا اب اعلان نو مرتد ہو گیا جیسے قادیانی ہے ہے نا ہمارے ہاں بالکل ہمارے قانون کے مطابق اور ہے ہی قرآن و حدیث کے مطابق تو وہ دار اسلام سے خارج ہیں تو یہی عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اس چیز کو دیکھنا ہے کہ عقائد کے معاملے میں اپنے آپ کو اپنے پختگی دیکھنی ہے کہ عقائد اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے کیا جملہ کہوں گا تو میرا ایمان ضائع ہو سکتا اسی طرح آپ کو تھوڑا سا ارض کروں کہ اسی میں جو ہے نا آج کل ہمارے گانے اسی میں جو ہے نا آج کل ہمارے گانے جو مطلب ہمارے کیا گانے ہمارے معاشرے میں جو گانے بولے جاتے ہیں تو گانوں میں بہت سے کفری آتے ہیں گانوں میں بہت سے کفری آتے ہیں تو اس میں بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے مت پڑیے ڈائلگس بہت بولے جاتے ہیں یہ ڈراموں میں فلموں میں اس طرح مطلب کہ ڈائلگس بہت بولے جاتے ہیں اب ڈائلگ بولنے والے نے یا جو بھی اسکرپٹ آپ لکھتے ہیں جو بھی فلم کا اسکرپٹ لکھا جائے یا ڈرامے کا اسکرپٹ لکھا جائے جو بھی طرح کے اسکرپٹ لکھے جاتے ہیں اس اسکریپ کے اندر جو اسکرپٹ لکھا گیا اس کو کون سی شرح تفتیش سے گزارا جاتا ہے ہمارے یہاں یا جو کچھ ہم بولنے جائیں گے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے یا تو یہ تو کانسپٹ ہی نہیں ہے نا کہ ہم اپنا جو اسکرپٹ لکھ رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو جی ہاں افتتاح کی آیت تھی ابتدا کی آیت ہے یہاں پر ترجمہ ہے یہ ہمیں میرے مدنی اسلام بہن نے نکال کر دیا سورہ بقرہ کی پارہ دو سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو سترہ میں ہے میرے آکا اعلی کا ترجمہ کرتے ہیں اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا دنیا اور آخرت میں اور وہ دوزخ والے ہیں انہیں اس میں ہمیشہ رہنا یہ دوسرا پارا سور بقرا کی آیتمبر دو سو اس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں کنزول ایمان شریف میں بھی سلو البیب رزاک اللہ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کہاں مطلب کہ اس طرح کی کوئی چیز لکھتے ہیں پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو ہم نے وہاں اس کو کوئی اپنی شرعی تفتیش سے گزارا کہ یہ بات یہ جملہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے یا اس کے کہنے سے میں گناہگار تو نہیں ہو رہا تفریح کر رہے ہیں مذاق کر رہے ہیں سوچے تو صحیح کہ یہ جملہ کہیں مجھے گناہگار تو نہیں کر رہا بولنا بھی تو پھیل لینا کفر بھی تو زبان سے نکلتا طلاق بھی تو آدمی زبان سے دے دیتا نا منہ سے تو ان چیزوں کو غور کرنے کی حادت ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز اعمال کو باطل کر دیتی ہے اس میں سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے مرتد ہونا اللہ تعالی کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے اس کے رسولوں کے بارے میں امیا کرام کے بارے میں جو اس نے نبی بھیجے رسول بھیجے کیا عقائد ہونے چاہیے پھر بالخصوص امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا عقائد ہونے چاہیے فرشتوں کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے جنت اور جہنم کے بارے میں قیامت حشر نیزان کے بارے میں یہ جنات جادو یہ ساری چیزیں ہم سوتے ہیں اس کے بارے میں اسلام کی کیا تعلیمات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی بات کا انکار کر دیں کسی نبی کے وقت کا کسی نبی کی خوبی کا انکار کر دیں اور ان کے انکار کرنے کی وجہ سے ہم دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائیں صحابہ کرام کے بارے میں کوئی سا جملہ میری زبان سے نکل جائے جو مجھے دین اسلام سے خارج کر دے ہر چیز کو غور کرنا چاہیے اولیاء کرام کے بارے میں امامت کے بارے میں امامت سگرا امامت کبرا کس کہتے ہیں بہار شریعت مخت المدینہ کے متبوعہ باہر شریعت یہ دیکھیں باہر شریعت یہ باہر شریعت ہے یہ پہلی جلد ہے شریعت کی اس میں سب سے پہلے جو حصہ ہے وہ پہلا حصہ یہ چھ حصے اس کے اندر پہلا حصہ ہی عقائد کا ہے اس کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے اور بالخصوص میں نے آپ کو کفیہ کلیمات کے بارے میں سوال جواب تو اس میں تو بہت سارا بیان موجود ہے تو سادات کے بارے میں سیدوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے عقیدہ تو چلو یہ ہونا چاہیے پھر کیا بات کہنے سے میرا ایمان ضائع ہو جائے گا یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ بھائی یہ بات تو میرے عقیدے میں ہے لیکن یہ بات کروں گا تو یہ بات کروں گا تو میرا ایمان ضائع ہو جائے گا وہ بھی تو مجھے معلوم ہونا چاہیے یہ عقائد کا علم سیکھنا فرض ہے کیونکہ اس سے ایمان کی سلامتی کا تعلق عقائد کا علم سیکھنا اس کو ہمارے احمد نہیں دی جاتی اہمیت دی جاتی عقیدے کی بات کی جائے تو دوست عقیدے کی بات عقیدہ تو مین ہے ایمان عقیدہ اسی سے تو ایمان اور مطلب ایمان ساتھ ہی خارج ہو جاتا ہے جیسے کہ نماز کی فرضیت قرآن سے نماز کی فرضیت ثابت ہے اب نماز کی جو فرضیت کا انکار کرے گا تو وہ تو دار اسلام سے فارغ ہو جائے گا نا خارج ہو جائے گا اس، اگر اسلام نماز کی فرضیت کا اگر انکار کرتا ہے نماز فرضی نہیں ہے تو نماز کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے تو نماز کی فرضیت کا ہم نے قرار کیا ایمان لے کر آئے اب جو نماز کی فرضیت کا انکار کر دے گا تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنے عقیدے اپنا عقیدہ بدل دیا کہ یہ عقیدہ نہیں ہے اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ نماز فرض ہے اب اگر کوئی نماز کی فرضیت ہی کا انکار کر دے گا تو, تو دائر اسلام سے فارغ ہو جائے گا نا تو یوں ہی عقائد کے بارے میں معلومات ہونے وہ ضروری ہیں تو یہ سب سے بنیادی چیز ہے جس سے آماز باطل ہو جاتے ہیں جو مومن جو مومین اللہ تعالی کی پناہ اگر وہ مرتد ہو جائے تو حالت ایمان میں اس نے جو نیکیاں کی تھی وہ سب ضائع اور برباد ہو جائیں گی دوسری قسم امال جس سے باطل ہو جاتے ہیں برباد ہو جاتے ہیں یہ ہے کہ نیکی کے ساتھ کوئی ایسا کام کیا جائے جو نیکی کے فائدے اور اثر کو ضائع کر دے بعض نیکیا بعض برائیوں سے برباد اور باطل ہو جاتی ہیں اب مثلا جو کام ریا کے لیے کیا ریا کاری دکھاوے کے لیے لیا و نمود و نمائش جس کو عام طور پر ہمارے یہاں عوام کہتی رہتی ہے اب ان کے متعلق سورہ ہود میں وضاحت موجود ہے کہ ایسے کاموں کا دنیا میں وہ اجر تو ضرور ملے گا یعنی وہ بدلہ یا وہ سلا تو ضرور ملے گا جس کے کی حصول کے لیے کام کیے گئے جیسے زکات دینے والوں نے زکات دی مگر اس لیے کہ لوگ انہیں بڑا سخی و دولت مند کہیں یتیم خانے ہسپتال مدارس وغیرہ قائم کیے تاکہ انہیں شہرت حاصل ہو رفاع عام کے بہت کام کیے مگر صرف اس لیے کہ عوام ان کی عزت کریں وقت آنے پر انہیں اپنے ووٹوں سے اپنے نمائندہ منتخب کریں تو دنیا میں ان کے مقاصد تو ضرور پورے ہو جاتے ہیں رہا معاملہ آخرت اور اجر و صباب کا تو بتایا گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہیں دنیا میں وہ جو کچھ کرتے رہے ضائع ہو گیا مٹ گیا باطل ہو گیا ریاو و نو نے ان کے عمال کو باطل کر دیا دکھاوے کے لیے کیا نا جو ریا کے لیے کیا ریا کاری کے نام پر کیا حضرت نبی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ریا کاروں کے متعلق فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ان سے فرمائے گا تم نے روزے رکھے اور تم نے نمازیں پڑھی تم نے صدقہ و وہ خیرات کیا اور تم نے جہاد کیا اور تم نے تلاوت قرآن, قرآن پاک کی صرف اس لیے کہ ان آمار کے تعلق سے تمہارا نام لیا جائے تمہاری عزت و شہرت ہو یہ سب تمہیں دے دیا گیا بس آج تمہارے لیے کچھ نہیں حضرت ابو رے رضی اللہ و تعالیٰ و اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے رونے لگے اور فرمانے لگے کہ انہی لوگوں سے دوزہ کی آگ بھرکائی جائے گی نہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن اللہ تعالی بندوں کو ان کے امال کا بدلہ دے گا تو ریا کاروں سے فرمائے گا ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہیں تم دنیا میں اپنے امال دکھاتے تھے دیکھو کیا ان کے پاس تمہارے لیے کوئی جزا یا بھلائی ہے یہ اتنی اہم ترین بات کر رہا ہوں میرے نیچے پیارے اسلامی بھائیوں کہ یہ اصل میں ریا ہے نا ریا ریا کے بارے میں لکھا ہے کہ ریا یہ چوٹی کی چال سے زیادہ باریک ہے اب ہزاروں چونچیاں آپ کے گھر کے اندر کونے میں آپ دیکھیے چل رہی ہیں ہزاروں چونکیاں چل رہی ہوں کیا چوٹیوں کی چال کی آواز کبھی آپ نے سنی ہے ان کا لشکر جا رہا ہوگا لیکن آپ کو ان کی چلنے کی آواز نہیں آ رہی چونٹیاں جا رہی ہے تو چوٹیوں کی چال سے زیادہ باریک جو ہے نا وہ ریا کاری ہے جو بندے کے دل میں داخل رہ جاتے ہیں کانوں کان خبر نہیں ہوتی اور خود کو بخلی سی سمجھ رہا ہوتا ہے اس کی بہت سی علامتیں کہ انسان کو وہ چیز نہیں ملتی بے چین ہو جاتا ہے ابھی چند دنوں سے امیر میں سنت یہی حد جا اور یا کاری پر ہمیں مسلسل ہمیں مغربی مذاکرے کے اندر ہماری تربیت فرمارش کی علامتیں بیان کر رہے ہیں کہ بھائی آخر ایک شخص اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے میری نیکی کا میری پرہزگاری کا میری تاجد گزاری کا میرے چندے کا میری مسجد بنانے کا میرے مدرسہ بنانے کا سبقہ خیرات کرنے کا ایسے وہ شروع کے دنوں میں صدقہ و خیرات کے حوالے سے کہ اپنے صدقے باطل نہ کرو ایزا دے کر احسان جتا کر یہ بھی یہ صدقہ باطل کرنے کا ہے دیکھیے اپنا مال خرچ کیا یہ سوچ کر کہ نیکی ملے گی احسان جتا کر ایزا دے کر اس نے اپنا صدقہ باتل کر دیا اپنا عمل خود ہی باتل کروا دیا کیونکہ وہ جانتا نہیں تھا کہ احسان جتانا اور ایزا دینا اسی قرآن میں ممانعت ہے کہ احسان جتا کر ایزا دے کر اپنے صدقات کو باطل مت کرو تو یہ غور کیجئے کہ ہم اتنے سارے پیسے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں حالانکہ ہمارے قرب و جواہ رشتے دار کے اندر بھائی ہوتے ہیں بہن ہوتی ہے اور بھی قریب کے رشتہ دار ہوتے ہیں جو بڑے ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن ہم انہیں جا کر نہیں دیں گے ہم باہر خیرات بہت کریں گے کیونکہ گھر میں دیتا ہوں تو گھر میں کس کو کیا پتا میں نے کس کو کیا دیا اور اگر باہر دیتا ہوں تو باہر دوں گا تو باہر میری سخاوٹ کا کا بجے گا دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو گھر میں نہیں دیتا اور باہر دیتا ہے تو وہ ریاکار ہے میں آپ اپنے آپ اور میں اپنے آپ غور کرتا ہوں میں تو بیان کر رہا ہوں اور میں اس بیان سے کیا چاہتا ہوں اگر میں اس بیان کرنے سے اپنی تعریف دنیا کے دولت شہرت چاہتا ہوں واوا چاہتا ہوں تو یہ میرا فیل ہے آپ کو تو نہیں رائٹ بنتا کہ آپ مجھے اس طرح کچھ کہہ دیں وہ مجھے سوچنا ہے نا بھائی میں نے اپنے بیان کے لیے کیا نیت کی ہے پیسہ دینے والا سوچے اللہ کے خرچ کرنے والا سوچے اس نے کیا نیت کی ہے قرآن کی تلاوت کرنے والا سوچے اس نے کیا نیت کی ہے نماز پڑھنے والا سوچے کیا نیت کی ہے تحجد پڑھنے والا سوچے کیا نیت کی ہے ہر کوئی اپنی نیت کے بارے میں غور کرے نا کہ اس کا عمل ریاکاری کے لیے ہے یا اس کا عمل اللہ کے لیے اخلاص کے لیے کہ کہیں سے اخلاص کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ریاکاری کر سکتا ہوں خب جا کر بھی جیسے کہ ہمارے یہاں کئی دنوں سے وہ چل رہا ہے کہ آخر اس سے کیا چاہتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں ایک آدمی اپنی عبادت بتانا چاہتا ہے ایک تو عبادت کرتا اس لیے کہ لوگ دیکھیں دکھاوے کے لیے پھر ایک عبادت کر لی اب عبادت کرنے کے بعد لوگوں کو بتانا بتاتا ہے کہ میں نے یہ عبادت کی اپنی فضیلت بتاتا اپنی کوئی بہار یا کوئی برکت اس نیت سے بتاتا ہے کہ اس کے دل میں میری نیکی میری پرہزگاری میرے تقوی اور میری کو فضیلت کی دھاگ بیٹھ جائے تو پھر خبا کیا ہے کیا چاہتا ہے اس سے تو ان تمام تر امور پر غور کرنے کی بے حد حاجت ہے ایسا نہ ہو کہ ہم نے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچ کر دیے اور مقصد یہ تھا کہ لوگوں نے واہ واہ کر دی مسجد میں کارپٹ بچھا دیا اب امام صاحب سے مطالبہ ہے کہ میرے نام لے کر اعلان کیا جائے کوئی اور چیز بنا دی تو مطالبہ ہے کہ میرے نام کی تختی لگا دی جائے کوئی مدرفہ بنا دیا جائے تو مطالبہ ہے کہ میرے نام کا اعلان کیا جائے محلے میں پتہ ہو مسجد میں پتہ ہو کہ یہ کام میں نے کیا ماربل میں نے بچھایا ہے یہ میرا میں نے بنا کر دی ہے یہ ساؤنڈ سسٹم میں نے لگا کر دیا لائٹوں کا کام میں نے کروا کر دیا یہ سب میں نے کیا ہے وجہ کیا میں نے کیا کیا, کیا, کیا وجہ کیا چاہتے ہیں میں نے کیا،, میں نے کیا میں نے کیا میں نے کیا یہی نا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں سکھی ہوں اور میں یہ سارے نیک کام کرتا ہوں تو یہی چیز تو دیکھنی ہے کہ اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ تو جانتا کہ میرے بندے نے کیا کیا ہے اللہ تو جانتا ہے اس کی نیت کیا تھی اور اجر جب اللہ سے لینا ہے تو اللہ تو جانتا ہے نا اجر اللہ سے لینا ہے ثواب اللہ سے لینا ہے خیرات و مغفرت کی ویک اللہ سے ہی لینی ہے ذرا بندہ غور کرے کہ اس, اس نے جو عمل کیا یہ اگر اللہ ہی کے لیے کرتا ہے اس, اس کی رضا کے لیے کرتا ہے تو یہ عمل اسے جنت دلا رہا ہے یعنی yani یہ عمل جو اس نے کیا یہ عمل اگر اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے نیک کام تو یہ عمل اسے جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے یہ کیسا احمق ہے کہ جنت کی طرف جانے کے بجائے لوگوں کے چار جملے سننے کے لیے وہ اپنی جنت کے جانے کے سفر کو موقف کر رہا ہے اس سے ہٹ رہا ہے یا چار آدمی میری تعریف کر دیں چار آدمی میری واوا کر دیں بس میرے کو میری وصول نہیں ہے یار اپنا وصول ہو گیا کہ چار آدمی نے بول جائے یار اس نے کام کیا وا اس نے کام کیا اور یہ میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو جائے اور میں ریا کاری کی طرف بالکل میں نے غور ہی نہیں کیا کہ میرا یہ عمل ریا کاری کی نظر ہو گیا کیا یہ عمل کر کے میں جنت کی طرف جا رہا تھا اور ریاکاری کے نیت سے کر کے دکھاوے کی نیت سے کر کے میرا یہ عمل مجھے جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے اتنی بڑی محروم ہے اسی طرح تیسرا امر جس سے امال برباد ہوتے ہیں اعمال سالے کے باتل ضائع ہونے کی یہ ہے تیسری صورت کہ انسان نیک کام کرے لیکن اس میں شرعی احکام کی پابندی کا خیال نہ رکھے مثلا نماز تو پڑھی جائے اور دیگر عبادت کی پابندی کی جائے اور ان پابندیوں کا لحاظ نہ کیا جائے جو ان کی قبولیت کا ذریعہ ہیں تو ایسے اعمال چاہے کتنے ہی خدوش سے کیے جائیں باطل وہ ضائع ہو جاتے ہیں دیکھیں دونوں جدا ہیں ایک علم باطن تھا جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا علم الظاہر کی بات کی جا رہی ہے وہ علم السلوک کا جس کے بیان کیا گیا یہ علم الفک کی بات کی جا رہی ہے دونوں علوم کہ علم الباطن اور علم الظاہر علم السلوک اور علم الفک کا علم اور یہ بات جیسے کہ نماز پڑھ رہا ہوں تو اب نماز کے لیے اس کی ظاہری ضرورت کیا استقبال کی, کی شرط طہارت اس کی شرط ہے تقویر تحریم شرط و فرد دونوں شامل ہیں پھر نماز کے فرائض شامل ہیں طہارت قرآن کی تلاوت یہ ساری چیزیں ہیں اب یہی نماز کے اندر دونوں چیزیں اب ہم کو دیکھنی ہے نا کہ ایک تو یہ کہ میری نماز ریا کاری کے لیے نہیں ہے میری نماز اللہ کی رضا کے لیے ریا کے لیے پڑھتا ہوں دکھاوے کے لیے پڑھتا ہوں تو یہی نماز مجھے جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہے اب خلوص کی طرف آ گیا کہ میں پڑھ اللہ کی لے رہا ہوں لیکن میری طہارت درست نہیں ہے میرا غسل درست نہیں ہے میرا وضو درست نہیں ہے مجھے قرآن درست پڑھنے نہیں آتا میری تقبیر تحریمہ مجھے کہنے کے لیے نہیں آتی سورہ فاتحہ مجھے پڑھنے نہیں آتی مجھے رکو کرنے نہیں آتا مجھے سجدہ کرنے کے لیے نہیں آتا تو, تو وہ بھی جو اس کے فرائضی ادا نہیں کیے اس کی شرط ہی پوری نہیں کی ازا فاطر شرط فاتح مشروط جب شرط فوت ہو جائے مشروط فوت ہو جاتا ہے جب فرضی ادا نہیں ہوا تو پھر عبادت کیسے قبول ہوگی آپ میں نے روزہ رکھا اذانے ہو رہی ہے اور آپ کھانا کھا رہے ہیں اب آپ بولو میں پورا دن بھوکا رہوں گا پورا دن پیسہ رہوں گا تو روزہ ہی نہیں ہوا نا کہ وقت جب وقت شروع ہو گیا وقت ختم ہو گیا شہری کا اب شہری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہی ہم کھائیں گے پیئیں گے تھوڑی دیر بیٹھیں گے یار چلو یار کر, کر لو کر لو تو وہ تو ہم اس کا وہ کام ہی نہیں کرے جس کے متعلق ہمیں حکم دیا گیا کہ بس یہاں رک جاؤ اسی طرح پورا دن روکے پیاسے رہے گروہ آفتاب سے پہلے اور پی لیا جبکہ وقت کا علم ہونا یہ بھی فرض ہے جو آج کل ہمارے کیلنڈر وغیرہ جو ہیں اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے ایک چینل کے ذریعے پتا چل جاتا ہے تو یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں بالخصوص ان لوگوں کے لیے قابل غور ہے جو شرعی احکام و مسائل پر عمل کو غیر ضروری پابندی خیال کرتے ہیں اپنے خیال اور اپنے نظریے کے مطابق وہ شریعت سے آزاد ہو کر عبادت کرتے ہیں شاید انہیں یہ معلوم نہیں کہ اطاعت ظاہری و فوری عبادت کا نام نہیں بلکہ اطاعت اللہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور ان کی عائدہ پابندیوں کو اختیار کرنے کو کہتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبادت کے جو طریقے تعلیم فرمائے ان پر عمل ہی کا نام اطاعت ہے میرے مدنی چلنے کے ایک مرتبہ پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک غلام کو نماز پڑھتے ملاحظہ فرمایا کہ انہوں نے نہایت تیزی سے رکوع اور سجود کیے نہ کوما کا پتا چلا اور نہ قیام کا کوما جو رکو سم جو کھڑے ہوتے ہیں نا سمی اللہ علیمن حمیدہ یہ کہہ کر جو ہم کھڑے ہوئے اس کو کوما کہتے ہیں نہ کوما کا پتا چلا نہ قیام کا آپ نے فرمایا سن لی کا لم تو دوبارہ نماز پڑھو کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں اب غور فرمائیے کہ نماز تو پڑھی گئی لیکن اس کو محض اس لیے نا پڑھی بھی قرار دیا گیا باطل قرار دیا گیا کہ نمازی نے شرعی پابندیوں کا کمحقو لحاظ ہی نہیں کیا تو اب پتہ یہ چلا کہ یہ تین چیزیں جو ہمارے اعمال کو برباد کر دینے والی ہیں ان تینوں کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہے میں تینوں کتابیں اپنے ساتھ لایا تھا مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ انہیں کتابوں پر ان کا علم اور ان کا سیکھنا موقف ہے لیکن آپ کی آسانی کے لیے یہ عقائد اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے یہ ایک کتاب ابھی میں نے ریا کاری پر بیان کیا یہ ریاکاری اختت المدینہ کی متبو دو ہو گئی نماز کے احکام یہ مخت المدینہ کے متبو یہ تین ہو گئے اس میں وضو کا بیان غسل کا بیان نماز کا بیان سارے بیان اس کے اندر موجود ہے اور بہت ضروری مسائل اس کے اندر موجود ہیں اب یہ کتنی اہمیت ہے اس کو آپ نے آج کے بیان سے سمجھنے کی اللہ کرے کوشش کی ہو اسی طرح اب جیسے کہ رمضان ہے ہمیں روزے رکھنے تو اب روزے کا علم سیکھنا اس کے متعلق شعری و افطار کا یہ جناب یہ فیضان رمضان آ گئی اس کے اندر یہ روزے کا بیان موجود ہے اب اسی طرح زکوٰۃ دینی ہے تو اب وہ کتاب میں نہیں لا سکا اب زکوۃ دینی ہے تو زکوۃ کا علم ہمیں فیضان زکوٰۃ نامی کتاب موجود ہے اس طرح علم الباطن کی جو میں نے بات کی کہ اپنے آپ کو باطنی جو بیماریاں ہیں گیبت ہے حسد ہے چگلی ہے وعدہ خلافی ہے طرح طرح کی باطنی بیماریاں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا اس کے لیے گیبت کی تباہ کری ایک عام ترین کتاب ہے اگرچہ اس میں اکثر بیان گیبت پر ہے لیکن اور بھی موضوعات اس کے اندر ہیں جن کا ان میں کئی ایسے موضوع جن کا سیکھنا ہم پر فرض ہے نہیں سیکھیں گے تو میرے مدنی چینل کے ناظرین ہم گناہ گار ہوں گے فیدان سنت اس کے اندر کئی علوم موجود ہے جس کا تعلق فرض سے ہے ہم یہ کتابیں مطلب بیان اپنی جگہ پر ہے لیکن آپ کے پاس جب کتاب پڑھی ہوئی ہوگی اس اسے پڑھتے رہیں گے سیکھتے رہیں گے سمجھتے رہیں گے باہر شریعت اپنے گھر میں رکھیں علم کا ذوق اور شوق رکھنے والے اور ایک اچھی اردو سمجھنے والا باہر شریعت پڑھ سکتا ہے اور پھر کیونکہ اس کو اگر علماء سے رابطہ اور واسطہ رکھنے کا ذہن ہے تو وہ رابطہ رکھے واسطہ رکھے اور ان سے سیکھتا رہے سمجھتا رہے انشاءاللہ یہ وہ میں آپ کو کر رہا ہوں اپنے گھر میں ان کتابوں کو رکھے اسلامی بہنیں گھر میں کتاب رکھے اسلامی بہنوں کی نماز یہ بھی مقت المدینہ نے شایا کر کے دی ہے تو چند مقتد المدینہ کی اہم ترین کتابوں کے میں آپ کو نام بتا رہا ہوں یہ لے کر آپ اپنے گھر میں رکھیں انشاءاللہ شاء اللہ ازف اپنی عبادت کو اور اپنے ایمان کو تحفظ فرام کرنے کے لیے اپنے ہی لیے ان کتابوں کا مطالعہ کریں اپنے لیے قرآن سمجھنا ہے قمض الایمان وہاں خزان العرفان پڑھیں بہترین ہے مقتد المدینہ نے شائع کر دیا الحمدللہ للہ اس سے لیں اپنے آپ کو علم دین سیکھنے میں لگا کچھ نہ کچھ وقت روزانہ فرض علم سیکھنے کو دیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق تھا فرمائے اور جو کچھ بیان ہوا اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے انہیں معاف فرمائے اور ہمیں اپنی اور اس کے پیارے حبیب صلی, جی صلی اللہ تعالی وسلم اطاعت کا جذبات فرمائے آمین بجاہین نبی جی لمی صلی اللہ تعالی وسلم اسی طرح پریکٹیکلی طور پر ایک اور ہے وہ ہے مدنی مذاکرے آپ مسلسل مدنی مذاکرے دیکھیے انشاء اللہ بے شمار علوم آپ کو نصیب ہوں گے فرض علوم بھی نصیب ہوں گے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجئے فرض علوم نصیب ہوں گے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجئے فرض علوم نصیب ہوں گے المختصر ان شارٹ یہ کہ دعوت اسلامی کے ماحول کو اختیار کر لیجئے اس, اس میں رچیے وسیع ہے شاء تعالی ہمارے عقائد کا ہمارے اعمال کا تحفظ ہمیں دعوت اسلامی پرووائڈ کرتی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کل جمعرات ہے ان پونے چھ بجے اثر کی جماعت فیطان مدینہ میں ہوگی باب المدینہ کے اسلام بھائی لازمی طور پر نیت کریں کل آخری جمعرات ہے پھر جمع الوداع سارے تین بجے جمعہ ہوتا ہے دو بجے سنو سبارہ بیان ہوگا پھر جمعت الوداع ہے تو جمت الوداع بھی ہو سکے تو فیطان مدینہ میں جن جن سے اسے کیا ادا کریں انشاءاللہ دعا بھی ہوگی الوداع بھی ہوگی اللہ عمل کرنے کے توفق ادا کرے آمین بجین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئیے امیر سنت کی طرف چلتے ہیں صلی اللہ تعالی